تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور سے غم سے نجات بخشی اور سے ہی نجات دیں گے مسلمانوں ہے کو